اصل میں ٹیلیفون پہ ابھی تک کوئی ایسا آلہ نہیں لگا جس سے پتا لگے کہ سلام کرنے والا ہندو ہے یا مسلمان اب آدمی جب پاکستان میں رہتا تو اغلب گمان یہی ہے کہ کسی مسلمان نے ٹیلیفون کیا ہوگا اور اس نے سلام کیا انجانے بند میں اگر کوئی والم و سلام کہہ دے اس میں شرن اس لیے حرج نہیں ہوگا کہ اصل حال اس پر متلا اس کے حال پر متلا نہیں ہے اس لیے شرم کوئی حرج نہیں نہیں وہ تو میں بتا رہا ہوں ارے اگر آپ جانتے ہیں یہ ہندو ہے یہ عیسائی یہودی ہے آپ اس کے جواب میں کہیے ہدا کلّا اللہ آپ کو ہدایت دے یہ تو جب ہوگا نا جب آپ جانتے آدمی چلو آپ ہی بتا دو پھر کیا ایک آدمی ٹیلیفون کر کے کہتا ہے السلام علیکم آپ کیا کہیں کون سے مذہب کے آدمی کون ہو عیسائی ہو یہودی ہو موسم یا پوچھیں گے آپ اس سے بھائی ایک آدمی کی فطرت جب آدمی کو نہیں جانتا تو کوئی کہ السلام علیکم وہ تبن کہے گا وعلیکم السلام جب نہیں جانتا تو معاف جی, <سلام> جی <سلام> تو اچھا یہ آپ کا حسن زن ہے بھائی مناظرہ نہیں ہو رہا یہ آپ کا حسن زن ہے کہ جب بھی ٹیلیفون اٹھائیں تو آپ کہتے ہیں اسلام علیکم چونکہ آپ کو معلوم نہ ہونے کی وجہ سے معاف